اور باپ دادا کی منکوہا سے نکانا کرو مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری رہ.